اول تو اہل حدیث کے پیچھے نماز ہی جائز نے جو لوٹانے کی نوبت آئے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں اہل حدیث کوئی پانچواں مذہب شمار نہیں کیا جاتا سمجھے ہرچن کہ وہ امام شافی کی طرح نماز پڑھتے ہیں مگر کسی کی تقلید نہیں کرتے اور جب کسی کی تقلید نہ کی جائے تو غیر مقلد ہوگا میں تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جب ہندوستان میں یہ فرقہ جب پنپا اس کے پنپنے کے بعد سب ان کو غیر مقلط کہتے انہوں نے تو برطانوی گورنمنٹ کو درخواست دے کر اپنے آپ کو اہل حدیث نام لکھوایا بہت بڑے فاضل تھے پاکستان کے علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب ان کی کتاب ہے شیشے کا گھر اس میں انہوں نے سارے ریفرن دی ہیں کہ حضرت انگریز کو درخواست دے کر انہوں نے اپنا نام اہل حدیث کروایا اور کسی امام کی تقلید کے وہ قائل نہیں اور امام آزم اور حمیفہ کے اتنے دشمن ہیں کہ لفظ سگ سے کتے کو کہتے ہیں اس سے امام اعظم حنیفہ کا تاریخ ولادت انہوں نے نکالا اور امام اعظم کو کہتے ہیں یہ تو خالی سترہ حدیث سے جانتے تھے ان کی تو کتاب ہی نہیں جو لوگ ان کو امام اعظم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اللہ عنہ سے خاص ان کو دشمنی اور امام اعظم نے جو کام کیا دنیا کے کسی فقیہ نے اتنا کام نہیں کیا جو امام اعظم نے کیا شبلی بہت مشہور مورخ ہے اس نے ان نومان امام اعظم ابو حنیفہ پر کتاب لکھی امام اعظم نے جب دیکھا کہ سلطنتیں اسلامیہ بڑھتی چلی جا رہی مسائل زیادہ ہوں گے قاضی علات لگیں گے قاضی مقرر کیے جائیں یہ مسئلہ بھی پیش ہو سکتا یہ مسئلہ بھی پیش ہو سکتا تو ایسے مسائل جو اپنے شاگردوں کو ڈکٹیٹ کروا امام اعظم ابو حنیفہ نے شبلی جو حنفی نہیں تھا آزاد منش آدمی تھا اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ امام اعظم نے جو مسائل اپنی زندگی میں ڈکٹیٹ کروا ہے ان مسائل کی تعداد گیارہ لاکھ سے زیادہ آ, ظاہر و روایہ یہ پوری کتاب ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل اور سارے فقہ حنفی کی پھر اس کے بعد گیارہویں صدی میں اورنگزیب عالم گیر نے تو پورا تعزیرات ہند بنایا پوری جناب کیا کہتے ہیں فتح و ہند دیا و عالم پوری کتاب ایک اسلامی آئن کی وہ پوری کتاب اور ایک بات اور ملازہ فرمائیے آپ پوری دنیا میں ایز پبلک لا سوائے حنفی مذہب کے کوئی مذہب نہیں رہا جو پبلک لا کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور یہ کہاں تھا ہارون رشید کے دور میں پورا بغداد یہ پورا فارس ایران افغانستان پورا ہندوستان بنگلہ دیش یہ سارے ممالک وہ تھے بمش بشمول حیدرآباد دکن کہ جہاں تمام عدالتیں فقہ حنفیا کی پابند تھیں اور ایز اے کیا نام ہے اس کو پرسنل لا تو شاید ہوگا کہیں پبلک لا کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ کے کوئی مذہب نہیں رہا اس لیے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں امام ابو حنیفہ پر تبرہ کرتے ہیں بلکہ میں نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پورے دلائل کے ساتھ آخری میں نے یہ واقعہ لکھا ایک اہل حدیث کہتا ہے کہ میں اپنے استادوں سے کوئی رہوں گے ٹھکانے کے استاد کہا کہ دیکھو کبھی بھی ایما کے متعلق دل میں بدگمانی مت رکھنا امام اعظم کا فتوا غلط ہے امام شافی کا فتوا غلط کبھی بدگمانی نہیں رکھنا کہنے ایک دفعے مجھے یہ حوالہ موجود ایک دفعے میرے ذہن میں امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق دل میں کدورت آ گئی میں اسی وقت اندھا ہو گیا اندھا ہو گیا پھر مجھے اپنے استاد کے قول یاد آیا استادوں نے کہا تھا کہ ایما کے لیے کبھی دل میں کدورت مت رکھنا پھر میں نے توبہ کی امام اعظم ابو حنیفہ سے کیا فوراً میری آنکھیں روشن ہو گئی تو آدمی کی کمبختی آتی ہے امام سے انحراف کرتا دنیا پاگل نہیں کہ اگر دنیا اگر ڈیڑھ ارب ہے تو سوا ارب مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ کے مقدق اور حضور حدیث شریف سیاست ستام میری امت کبھی بھی گمراہی پر مشتمے نہیں ہوگی کبھی ایسا نہیں ہو کسی گمراہی پر میری امت کا اجما تو بے, بے شمار دل آئے چلیے کافی ٹائم ہو گیا جی آپ بھی بولی بہت دیر سے آپ